لیکن ادھر غرنے کے اندر اور اضافہ ہو رہا ہم تو بڑے اللہ کے چاہیتے ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں لہذا ہمارا جو ہے کلیم وہ تو بالکل علیحدہ ہے تو یہ ہے وہ امانی تو گویا کے اہل کتاب میں بھی وہ بھی تھے کہ جو صاحب علم تھے اور وہ بھی تھے کہ جو کچھ نہیں جانتے تھے کہ کتاب میں کیا ہے وہ امی تھے وہ مین ہوں امی یون الم الب امانی اسی مانی میں پھر لفظ آیا ہے سور عال عمران کی آیت نمبر پچہتر میں کہ یہودی یہ کہتے تھے دالے کا بے ان آلو لیسا لنا فلم سبیل لیسا لینا فلم سبیل ان کا ایک یہ اصول بن گیا تھا اور یہ تو جو لوگ یہودیت سے واقف ہیں وہ اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں ان کا تصور یہ ہے کہ ساری شریعت سارا اخلاق یہودی کے لیے صرف یہودی کے حق میں ہے باقی غیر یہودی سے جھوٹ بولو دھوکہ دو فراڈ کرو اس کے مال میں خیانت کرو جس طرح چاہو ہڑپ کر جاؤ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کنویں میں ڈوب رہا ہو تو اگر وہ تم سے مدد چاہے بچانے کے لیے تو پہلے پوچھو ہو کون اگر جنٹائل ہے تو ڈوب لے دو اس کو اس کا ہاتھ مت پکڑو اسے اس کنو سے مت نکالو یہ تالبود کی تعلیمات ہیں وہ کہتے تھے سود حرام ہے لیکن ایک یہودی یہودی سے نہیں لے گا باقی دنیا سے لے جیسے چاہے لے لہ سا علینا فلم ان جنٹائلز کے ضمن میں ہم پر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے ہی نہیں جو چاہے کرے بائی ہک اور بائی کروک سیدھے راستے سے یا ٹیڑھی انگلیوں سے جیسے بھی گھی نکالا جا کیوں نکالو یہ ہے ان کا وہ عقیدہ اور تالبود میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود تو قرآن نے کہا زالے کا بھی اللہ علیہ تو اس بھی لفظ امی پر جو ہے بحث پڑتی ہے لیکن اب اصل میں آئیے ہوزی بادشاہ فلین رسولم منہ وہی ہے اللہ العزیز القدوس الحکیم اور الملک جس نے اٹھایا ہے بادشاہ کے معنی ہے اٹھانا باش بادل موت مردہ کو زندہ کر کے اٹھانا اٹھایا ہے ہی اے ریز فرام امنگ دی انلیٹرڈ ون وہ قوم کے جو پڑھی لکھی قوم نہیں ہے وہ قوم کہ جس کے پاس کتاب نہیں تھی وہ قوم کہ جس کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی اس قوم میں سے اللہ نے اٹھایا ہے ایک نبی انہی میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہے یہاں جو آیا ہے رسولم منہم فل امی ن رسول من تو فل امی پر عطف آئے گا اگلی آیت میں وہ آخری نن ہوں لما الحق بہم حضور کی دو بے ہیں اصلی بے بنیادی بے وہ ہے در حقیقت اہل عرب کے لیے امیین کے لیے سانوی درجے میں آپ کی بے عصت ہے پوری نوع انسانی کے لیے وہ انشاءاللہ تیسری جو آئے ہے اس کے ذمن میں, میں تفصیل سے ارز کروں گا اب ذرا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہوی باسفل امی رسول مینو جس نے اٹھایا ہے ایک رسول انہی میں سے یہ در حقیقت بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو امیین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی اللہ کا فضل اللہ ہوتی اسی پر یہ آیت مبارکہ ختم ہوگی اگلی آیت آئے بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ جتنا چاہتا دیتا ہے یہ نصیب اللہ اکبر کہ حضور انہی میں سے تھے اب اس سے جو امتیازی شان ان کو حاصل ہو گئی ہے جو رتبہ حاصل ہوا ہے جو فضیلت حاصل ہوئی ہے یہ دوسری بات ہے کہ جن کی جتنی بڑی فضیلت ہو اتنی ذمہ داری بھی کٹھن ہوتی ہے اتنا ہی پھر ان کا محاسبہ بھی ہوتا ہے تو سخت ہوتا ہے اتنی ہی انہیں سزا دی جائے گی تو وہ اتنی ہی زیادہ سخت بھی ہوگی لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر وہ رتبہ بلن کو جس کو مل گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت ہے جو امیین کو حاصل ہوئی او الزی باس افلین رسول رسول امی کا لفظ جو ہے یہ آیا ہے سورہ آراف میں آیت نمبر ایک سو ستاون اور ایک سو اٹھاون میں کہاں واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے وہ غلطی ہوئی وہ جرم ہوا بہت بڑا سرزد بچڑے کی پرستش کا جبکہ حضرت موسا علیہ السلام ٹور پر گئے ہوئے تھے جہاں پہ انہوں نے چالیس دن کا ایک چلّہ جو ہے وہ مکمل کیا عبادت گزاری اور اس کے بعد تورات عطا ہوئی اس عرصے میں جو معاملہ ہوا ہے تو واپس آ کر تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے پھر ایک اجتماعی توبہ کے لیے ایک توبہ تو انہوں نے کی اور وہ یہ کہ اکرو انفسکم قتل کرو اپنے آپ کو ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے وہ شرک کا جرم کیا تھا اس قبیلے ہی کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کرے اور یہ ہوا ہے غالباً اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو ستر ہزار کی تعداد ہے تورات میں کہ ستر ہزار یہودی قتل کیے گئے کل تعداد جو آئی تھی وہاں سے وہ 6 لاکھ کی تعداد ہے کہ جو ایکسوڈس جو ہوا ہے مصر سے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کی نفری تھی بہرحال اس میں ہو سکتا ہے کہ مجھے غلطی لگ رہی ہو لیکن یہ کہ بڑی کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ قتل کیے گئے اور یہ تاریخ انسانی کا میں سمجھتا ہوں عظیم ترین پرچ ہے کوئی قوم اپنے آپ کو اتنا اس کا تذکیہ کرے اور صفائی کرے کہ جو بھی غلط راستے پر پڑ گئے ہیں جو اپنی نظریاتی بنیاد ہے جنہوں نے اس کو زق پہنچائی ہے اور, اور گزن پہنچائی ہے ان کو تو اپنے میں سے نکال دینا اور ختم کر دینا یہی در حقیقت صحت کے لیے اجتماعی صحت کے لیے ناگزیر اس کے بعد پھر وہ ستر اپنے سرکردہ لوگوں کو لے کر جب کوہ تور پر پہنچے ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے پروردگار ہماری اس اجتماعی غلطی کو معاف فرما اور ہمارے لیے اپنی رحمت کا فیصلہ کر دیں اس کے جواب میں جو آیات آئی ہیں وہ تفصیلی ہیں لیکن اس کا یہ حصہ میں سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری ایک رحمت تو عام ہے رحمتی و کل اشن. البتہ ایک رحمت خاص ہے وہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے مخصوص کر کے رکھ چھوڑی ہے الزیل یتبون رسول نبی الزی مکتوبرات والیل وہ جو میرے اس رسول اس نبی امی پر ایمان لائیں گے اور اس, پر اس کا اتباع کریں گے جس کی کہ وہ بشارتیں اپنے ہاں لکھی ہوئی پائیں گے انجیل میں بھی تورات میں وہ رحمت خاصہ جو ہے ان کے لیے میں نے میں نے وہ لکھ دی ہے حق تو وہ یہ میں لکھ دوں گا یہ میں نے طے کر دیا ہے وہ رحمت خصوصی جو ہے وہ ان کے حصے میں آئے گی الزین یدیول رسول نبی امی الزی وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے میرے اس نبی رسول نبی امی کا النزی یدون مقدوم اندہ فی طورات ول انجیل جس کی کہ بشارت ہے جس کو وہ پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس طورات اور انجیل میں یعنی جن کی مشارتیں موجود ہوں گی تو رات پر انچی اور اگلی آیت میں پھر حضور کی طرف سے اعلان ہوا ہے قل یا ایوہ الناس اے نبی اعلان کر دیجئے یا ایوہ الناس اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعاً اللذی لہو ملک السماوات والرد لا الہ الاہ یحی ویمید فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی اللذی یومنوا باللہ وکل ماتی لوگوں میں اب اللہ کا وہ رسول ہوں جو پوری نو انسانی کے لیے آیا اس اللہ کی طرف سے جس کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی وہ زندہ رکھتا ہے وہی وہ مارتا ہے بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول نبی امی پر جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اس کے کلمات پر بھی اس کے آیات پر بھی جو نازل ہو رہی ہے اس پر اس پر ایمان رکھتا ہے تو گویا کہ حضور کے لیے تو یہ آپ کے ایک بہت نمایاں وقت کی حیثیت سے قرآن مجید نے اس کو اختیار کیا نبی امی آپ نبی امی ہیں خود صلی اللہ علیہ وسلم اور جس قوم میں آپ کی بےست ہوئی اور آپ کی بےست خصوصی بھی اسی قوم کے لیے ہے اس قوم کے لیے بھی اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں بطور علم یہ لفظ استعمال کر لیا امیین جس کو کہ اہل کتاب یہودی بن خصوص تحقیر کے طور پر استعمال کرتے تھے اس میں جیسا کہ میں نے ارض کیا ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی ہے کہ اگر ہمارے دشمن کسی چیز کو ہمارے لیے حقارت کا ذریعہ بنائے ہم اسے دھڑلے کے ساتھ اختیار کریں اور کہیں کہ ہاں ہے ایسا اور اس میں اپنے کردار اور اپنے طرز عمل سے پھر اس کے اندر عظمت کی ایک شان اور اس کے اندر بنیاد جو ہے شرف کی وہ خود پیدا کر لیں اب آئیے یہ جو فرائض چہار گانا ہے حضور کے جو عسائط میں آئے ہو الیب آس اف المیر رسولم منہ و علیہ وزکی محم ال کتاب الحکمہ قبل غل مبین پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے جیسے سورہ صف کا امود قرآن مجید میں تین مرتبہ آیا یہ قرآن حکیم میں چار مرتبہ آیا اور اسی سے در حقیقت ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے ان چار اصطلاحات کی اہمیت ہے ایک تو اس کی اہمیت یہ کہ یہ اساسی منہج اتنا اہم ہے کہ فرض کیجئے قتال اور جہاد اور سارے مراحل تو آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن خدا نا خاص اس بنیادی تربیت کو اور یہ جو اساسی منہج ہے اس سے سکپ اوور کر گئے تو ساری محنتیں اور ساری کوششیں اور ساری قربانیاں اور چاہے لاکھوں کی جانیں چلی جائیں وہ سارا نتیجہ نہیں نکلے گا اور سب کا سب کم سے کم دنیا کی حد تک تو وہ بے نتیجہ اور نا حاصل رہے گا اس کی ہمارے سامنے بڑی ہی روشن مثال اس وقت جو ہے تاحال کا جو معاملہ ہے کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے کتنی لاکھوں جانے گئی ہیں مسلمانوں کا دس لاکھ تو کہتے تھے اسی زمانے میں ابھی اس کے بعد تو اضافہ دن بدن ہوتا چلا جا رہا لیکن یہ کہ چونکہ نہ وہ دعوت اور نہ وہ تربیت کا مرحلہ طے ہوا تھا ویسے بھی صورت کچھ یہ تھی کہ یہ صورتحال ان پر ٹھوس دی گئی لیکن بہرحال چاہے وہ جبرن ہوئی ہے چاہے وہ حالات کے تقاضے کے تحت ہوئی ہے چاہے ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئی ہے بہرحال وہ جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ بنیادی اور اساسی منہاج نہ اس کے اوپر پورا نہ اترا جائے نتائج جو ہے وہ نہیں نکل سکتے کہ جو پیش نظر ہے تو ان کی اس اہمیت کو آپ سمجھیے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بطور تحدیث نعمت ارس کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ وہ جو آیا مبارکہ ہے ہو النزیر صلاح رسول الخداب دین الحق علی رحو الدین کل اس پر چوبیس صفحے کا ایک مضمون میرے اس کتاب سے کے اندر موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے سب اسی طرح اس آیت مبارکہ پر بھی میرا ایک مضمون انقلاب نبوی کا اساسی منہاج بنیادی مزاج بنیاد یہ ہے باقی سب یہ آج کے اس کے اوپر ہوں گے پیسیو رجسٹنس ایکٹیو رجسٹنس اس کے بعد ہوں گے اصل بنیاد یہ ہے یہ بنیاد کچی ہو کمزور ہو مسمحل ہو تو ظاہر بات ہے کہ اوپر کی منزلیں جو ہیں وہ پھر اسی طرح شیکی رہیں گی ان کی وہ حیثیت جو ہے استحکام ان میں کبھی نہیں آئے گا تو اس کے لیے بھی الحمدللہ کہ وہ بہت جامع جو ہے تحریر کی شکل میں بھی موجود ہے ان میں جو یہ چار اصطلاحات آئی ہیں اور ریپیٹ ہوئی ہیں میں ہی انہیں الفاظ کے ساتھ اس میں گویا کہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ان الفاظ میں معانی کا کوئی سمندر جو ہے وہ موجود ہے جو غالب کے میں نے بہت سے مواقع پر آپ کو وہ ایک مصرا اور ایک شعر جو ہے بارہ سنایا ہے کہ زیر ہر ہر لفظ غالب چی دہم مہ خانہ ہے دعویٰ ہے غالب کا کہ غالب کے تو ایک ایک لفظ کے نیچے ہمیں پورے معانی کے مہخانے ملے معانی اور جو بھی اس کے اندر حکمتیں اور ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں گنجینا مانی کا تلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشہر میں آئے یہ نہ سمجھنا کہ ایسے ہی آ گیا ضرورت شہری کے تحت آ گیا ہے مجبوری کے تحت آ گیا ہے بلکہ جو لفظ میرے شعر میں آئے گا سمجھ لینا کہ وہ گنجینا مانی کا تلسم ہے اس میں مانی کا جو ہے خزانہ مزمر ہے تو میں جیسا کہ کہا کرتا ہوں آج پہ دور رہا ہوں کہ غالب کے لیے تو یہ ادعا ہے دعویٰ ہے لیکن قرآن کے لیے یہ الفاظ جو غالب نے کہے شاید اتنے خوبصورت الفاظ کوئی اور موضوع نہ کر سکے کہ یہ جامع راست اگر آتا ہے ست فیصد تو وہ قرآن پر آتا ہے کہ زیر ہر ہر لفظ غالب چیزہ ام خانہ ہے گنجینہ ایمانی کا تلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آ گئے اس لیے کہ غور کیجئے نہ عربی زبان کا دامن جو ہے وہ تنگ ہے عربی زبان بہت مسیح ہے وہ کیملری کے اعتبار سے بہت مسیح زبان ہے دوسری طرف معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ تعالی کی ووکیبلری کمزور نہیں ہے اللہ کا علم کامل ہے عربی زبان کے سارے ہی الفاظ اس کے علم میں ہیں پھر بھی رپیٹ کرنا حالانکہ ریپیٹیشن ایک عام اصول کے طور پر انشاء کا عیب ہے حسن نہیں ہے بار بار وہی الفاظ لا رہے ہو آپ بار بار وہی الفاظ لا رہے ہو تو کوئی مضمون نگار جو ہے وہ در حقیقت عام اصول یہی ہے کہ انہی الفاظ کو رپیٹ کرنا یہ در حقیقت انشاء کا کمپوزیشن کا یہ عیب شمار ہوگا یہ حسن نہیں ہے یہ دوسری بات ہے قرآن مجید جس اسلوب میں لاتا ہے اس اسلوب میں نیا رنگ پیدا کر دیتا ہے خالص ڈیپوٹیشن محسوس نہیں ہوتی لیکن یہ کہ بہرحال اس حد پر تو مقابل اور مسئلہ ہے کہ بیر نہیں وہی الفاظ کیوں آ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اصل میں اس میں ہمارے لیے یہ رہنمائی اور ہدایت ہے کہ فوکس کرو اپنے اپنے لینس کو مائکروسکوپ کے لینس کو فوکس کرو اس کے اندر تمہارے لیے بڑی حکمت اور بڑی معرفت اور بڑی ہدایت اور بڑی رہنمائی مصبر ہے اب ایک بات میں اس کر رہا ہوں کہ جو بعض ادرات کے علم میں اگر پہلی مرتبہ آ رہی ہوگی تو وہ شاید فوری طور پر اسے قبول نہ کریں یہ چاروں اصطلاحات در حقیقت قرآن مجید ہی کے چار حصے ہیں ان میں سے دو کے بارے میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ سے مراد قرآن ہے یتنو والے ہی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں مراد ہے قرآن کی آیات پڑھ کے سنانا یو محمل کتاب تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی کسی شک کا اور کسی اختلاف کا امکان نہیں کہ مراد ہے قرآن کی تعلیم دو الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو تسکیا کیسے اس سے قرآن کیسے مراد ہوگا اور حکمت سے مراد قرآن کیسے ہوگی خاص طور پہ تصدیا چونکہ یہاں پر آیا ہے یوزر کیہم یہ فعل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی چیزیں جو ہے کتاب ایک اسم کے طور پر آیا تعلیم کتاب ہے حضور کا فیل لیکن کتاب اپنی جگہ پر ایک اسم کی حیثیت سے اسی طرح الحکمہ یہ بھی ایک اسم کی حیثیت سے لیکن یوزر کیہم جو ہے یہ تو در حقیقت ایک فعل کا تذکرہ ہے لیکن یہ کہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں جس پر مجھے پورا اطمینان ہے ان صدر کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں در حقیقت قرآن مجید کے چار حصے ہیں یتنو علیہم آیات ہی سے مراد ہے قرآن کا وہ حصہ جس میں دعوت ایمان دی گئی ہے ایمان کے مباحث ہے توحید کی بحث ہے ماد کی بحث ہے ماں بعد الموت کی بحث ہے اس پر جو اشکالات پیش کیے جاتے تھے ان کا جواب ہے شرک کی مذمت ہے رسالت کا اس بات ہے یا رسالت پر جو اعتراضات ہوتے تھے مال حاضر رسول یا کلو ویمشی ویم سی یہ کیسے رسول ہے یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایمانیات کی دعوت مثبت انداز میں اور اس پر جو بھی کوئی اعتراضات وارد ہوئے ان کے جواب یہ قرآن کا اولین اور اہم ترین حصہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں اور مکی قرآن جو ہے وہ دو تہائی قرآن, قرآن مجید کا دو تہائی حصہ جو ہے مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور اس کا سب سے بڑا حصہ اسی مضمون پر مشتمل ہے دوہرا دوہرا کر مختلف اسلوب سے مختلف انداز میں مختلف کانٹیکٹس میں مختلف جو ہے سیاق و سباق میں وہی توحید معاد آخرت مثالت اس کے مضابل یوزٹ کی ہم جو ہے اس میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ہی میں اخلاقیات بنیادی انسانی اخلاقیات کا جو تذکرہ ہے اور یہ بھی ہر شخص جانتا ہے قرآن مجید کا طالب علم کہ مکی صورتوں کا دوسرا مضمون یہی ہے اس میں ابھی کوئی عوامی نواحی جو ہے شریعت کے حلال حرام کا کوئی حکم تو نہیں آیا بنیادی انسانی اخلاقیات وہ چیزیں کہ جو سب کے نزدیک مسلم جھوٹ برائی ہے سچ بولنا اچھا ہے وعدہ خلافی برائی ہے وعدہ کر کے پورا کرنا یہ اچھائی ہے پڑوسی سے محبت کرنا پڑوسی کی خدمت کرنا حسن سلوک سے پیش آنا بھوکے کو کھانا کھلانا ارائے الدین فضاد بسکین فوائل المسلین الزینات الزین و نر الماول یہ ساری ترتیب جو ہو رہی ہے یہ وہی مذمت ہو رہی ہے اخلاق رضیلا کی اور تعلیم دی جا رہی ہے اخلاق فاضنا کی تو یہ گویا کہ قرآن مجید ہی کی تعلیم کا دوسرا حصہ ہے اور یہ مل حک ہے پہلی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ہی ملتی ہیں تو پھر یہ در حقیقت مکی صورتوں کے مضامین بنتے ہیں تیسرا حصہ قرآن کا وہ ہے جسے کہ تعلیم کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے وہ ہیں احکام قرآن میں جو احکام شریعت آئے اور یہ مدنی دور میں آئے یہ حلال ہے یہ آرام ہے یہ واجب ہے یہ ممنوع ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ تم پر لازم کیا گیا اس سے تمہیں باز رہنے کا حکم دیا گیا یہ حدود اللہ ہے فلا تعطد یہ اللہ کی حدود ہے اس سے تجاوز نہ کرو فلا تقربو بلکہ کیپ ایٹ سیف ڈسٹنس ان کے قریب بھی مت جاؤ موادہ یہ کہ تم پھر کہیں ان حدود سے تجاوز کر جاؤ تو ذرا سا فاصلہ جو ہے برقرار رکھو اللہ کے حدود میں آخری حدود تک نہ پہنچ جاؤ یہ سارے احکام جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا پرانے مجید میں جہاں بھی کوئی شعیح حکم آتا ہے وہ کوتے بحال ہے اس کے کچھ اور بھی شواہد میں بعد میں پیش کروں گا ابھی میں اس کو اصولی اعتبار سے بیان کر رہا ہوں اور آخری چیز ہے حکمت یہ در حقیقت قرآن مجید ہی کا انٹیگرل پارٹ ہے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں زال کا مما کرب کا مینل حکم یہ ہے وہ تعلیمات کہ جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وہی کی ہیں اس قسم حکمت تو در حقیقت حکمت بھی قرآن مجید کا انٹیگرل پارٹ ہے اس میں جو ایک رائے ہمارے ہاں پیش کی اور چونکہ وہ بڑی عظیم شخصیت نے پیش کی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت سے مراد حدیث لی یا سن نکلی تو میرے نزدیک یہ بات اصلا غلط نہیں بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے یہ چاروں اجزاء جو ہیں ان چاروں کی تشریح اور تفصیل جو ہے وہ آپ کو حدیث میں ملے گی آپ کو معلوم ہے اللہ کے احکام جو آتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان کی مزید شروبست جو ہے تفصیل جو ہے تشریح آپ کو حدیث میں ملے گی اخلاق فاضلہ کا بیان جو ہے وہ آپ کو حدیث میں ملے گا سل من قطع واہ پہ منخارا کا واقعہ اب کا تم سے کٹے اس سے جڑو جو تمہیں پر ظلم کرے اسے معاف کرو اور جو تمہیں محروم رکھے اسے دو اب کے اخلاق فاضلہ کی بلندی ہے تو یہ تمام چیزیں حدیث میں بھی ہیں تو گویا کے حدیث کو تو اصل میں ماننا چاہیے یا سنت کو ماننا چاہیے کہ وہ پورے قرآن کی تشریح ہے اس سب کی جو ہے ہمیں اس کے بارے میں مزید تفصیل مل جاتی ہے اس کو قرآن کے کسی ایک حصے سے یا قرآن سے علیحدہ کر کے اس کو کسی اس کے جز ہی کے حوالے سے اس کو صرف محدود کر دینا میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے صحیح بات یہی ہے کہ در حقیقت یہ چاروں چیزیں ایک ہی قرآن کے اجزاء ہیں اس کے چار حصے ہیں اور ترتیب یہی ہے جو کہ قرآن مجید میں نزول کے اعتبار سے آئی چنا کے سورہ بقرہ کے ضمن میں خاص طور پر دورہ ترجمہ قرآن کے دوران آپ کو یاد ہوگا بہت سے حضرات کو جو شریک رہے ہیں سورہ بقرہ میں پھر آیات حکمت جو آتی ہیں جن کو میں نے مثال دی تھی کہ جیسے کپڑے کا تانا بانا ہے لیکن اس میں بڑے بڑے پھول بنے ہوئے اب لرام تم الو حکم قبل المشر بالله مغرب آخر آیا یہ اتنی عظیم آیت جو ہے حکمت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ بڑے بڑے پھول پھر جو ہے وہ احکام کا جہاں سلسلہ چل رہا ہے تانا بانا احکام کا ہے لیکن درمیان میں یہ پھول جو بنے ہوئے آیت ال کرسی ذرا اندازہ کیجئے حالانکہ توحید کی بحث و سورہ آپ کو قرآن مجید کی مکی صورتوں میں کتنی تفصیل سے آ چکی ہے لیکن ایک عظیم پھول ہے وہ آیت القرسی جس کو کہ حضور نے خود کہا ہے قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار ہے اور وہ توحید کے موضوع پر جامع ترین تو یہ گویا کہ وہ ہے کہ خلاصے نکال کر ہر شے کا جیسے آپ کہتے ہیں کسی شے کا عطر ایسنس اس کا نکال لینا یہ ہے در حقیقت وہ حصہ کہ جو آپ کو مدنی صورتوں میں ملتا ہے اسی اعتبار سے سورہ حدید جب ہم پڑھیں گے حکمت خدا بندی اور جو قرآنی فلسفہ ہے اس کی چوٹی ہے پہلی چھ آیات جو ہیں سورہ حدید کی اور اللہ کے اسما ان کے حوالے سے مارفت ہماری ساری کی ساری اللہ کے اسماء اور صفات کے حوالے سے ان کا سب سے بڑا گلدستہ وہ بھی مدنی صورت میں آ رہا ہے سورہ حشر میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سولہ سترہ اسما جو ہیں تین آیتوں میں جمع کر دیے گئے تو در حقیقت تلاوت آیات اس سے بھی مراد قرآن تسکیہ اس سے بھی مراد قرآن اس لیے کہ نفس کی بیماریوں کا علاج ہی قرآن ہے وہ نظر و من القرآن ہوا شفاؤ رحمت العلم قرآن کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میں شفا بن کر نازل ہوا ہوں یا یوحناس پبجات کو معزت و میں رب دکھوں گا شفا ان لمافی لوگوں یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معزت واض اور نصیحت بھی آ گئی ہے اور تمہارے سینوں میں جو روگ ہیں ان کی شفا آ گئی تو در حقیقت تسکیہ نفس سے کیا ہے سینے کے اندر کے روگ دور کرنا اندر کی بیماریاں جو ہیں جو امراض نفسانی ہیں ان سے انسان جو ہے نجات پائے تو وہی تسکیہ ہے اور اس کے لیے شفا اس کے لیے یوں سمجھیے کہ کیمیا بن کر تو قرآن نازل ہوا ہے تو تلاوت آیات تسکیہ اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت یہ در حقیقت چاروں قرآن مجید ہی کی تعلیمات کے چار حصے ہیں اور یہی ترتیب ہے نزول کے اعتبار سے بھی قرآن حکیم کے اندر کہ مکی صورتوں میں تلاوت آیات اور تسکیا اور مدنی صورتوں میں تعلیم الکتاب اور حکمت ان چیزوں کو اگر اس حوث سے سامنے رکھیں گے تو اس آیت کی عظمت اور نمایاں ہو کر سامنے آئے گی ابھی اس آیت مبارکہ پر ہماری گفتگو جو ہے وہ بہت ہی وہ سمجھیے کہ نامکمل ہے انشاءاللہ شاء نشست میں کل ہم اس پر مزید گفتگو جو ہے کریں گے مارک اللہ علی وم فرق قرآن راضیم و نفانی و کم بل آیا الحکیم